وہ مہتوپور کی شان دلی اکلی نمبر آٹھ اس دلیل اکلی میں غسہ تلم باری تعالیٰ کا بیان ہے اللہ تعالی کے غسا علم کا کہ اللہ وسیع العلم ہے فرمایا ہے میرے محبوب تو جس حال میں ہوتا ہے ہمارے سامنے ہوتا ہے یہ تو عام حال ہے نا پھر جب تو ہمارا قرآن پڑھتا ہے پھر بھی ہمارے سامنے اے اللہ تو نے ہی فرمایا اپنے محبوب کو کہ تو قرآن پڑھتا ہے تو میرے سامنے ہوتا ہے اے اللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تیرے سامنے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تیرے سامنے ہمارے اوپر کرم فرما ہم سے مسائب کو دور فرما دے آج کا جو پاکستان میں مشکلات ہیں مولا دور فرما دے دور فرما دے واقعی ہم سیاہ کار ہیں کار ہیں لیکن تو نے فرمایا ہے کہ میرا قرآن پڑھ رہے ہو میرے سامنے ہو سامنے کا معنی یہی ہے کہ تیری خاص رحمت ہوگی ہم سے تو اس لیے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں ہماری سب پریشانی کو دور کروا فرمایا دری لکڑی نمبر اور نہیں ہوتے آپ بیچ کسی حالت کے یہ حالت عامہ ہے اور نہیں پڑھتے آپ اسی حالت کے اندر قرآن کو یہ حالت کون سی ہے جی خاصہ ہے اچھا جی یہ تو صرف حضرت کے لیے تھا نا آگے تعمیم ہے آگے کیا جی تعمیم نمبر ایک سب لوگوں کے لیے اور نہیں عمل کرتے تم کوئی عمل سب لوگ مگر ہوتے ہم تمہارے پر حاضر و ناظر جب مشغول ہوتے اس کے اندر آزوب ہو اور نہیں پوشیدہ تیرے رب سے ذرا برابر ایک ذرے کے زمین میں نہ آسمان میں نہ ذرے سے چھوٹی ولا اخبار ہے نہ ذرے سے بڑی مگر یہ سب کی سب چیزیں لوہے محفوظ میں ہیں کتاب مبین کا من کیا لوہ محفوظ علم خدا بندی سب اللہ کے لیے میرے محترام اللہ اللہ اچھا جی. علم اللہ کے بعد اولیاء اللہ کا بیان. چلے کھلو علم اللہ کے بعد کس کا بیان ہے اولیاء اللہ کا بیان پہلے اللہ کے علم کا بیان تھا اب اللہ کے ولیوں کا بیان ہے علم اللہ کے بعد اولیاء اللہ کا بیان الا اللہ علیہ اللہ بشارت خبردار بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں نا نہیں خوف ہوتا ان کے اوپر اور وہ نا غمناک ہوتے ہیں اوپر حاشے پہ لکھ لیجیے دنیا خوف و غم کی نفی مراد ہے دنیاوی خوف و غم کی نفی مراد ہے بھائی خدا کا خوف تو ہوتا ہے نا ان کے دل میں اللہ کے ولیوں میں ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے نہیں قیامت کا خوف ہوتا ہے یا نہیں کوئی امال چھوٹ جائے نیک امال تو ہوزن ہوتا ہے یا نہیں تو یہاں کس کی نقی ہے ہاں لو کنارے پہ دنیاوی خوف و غم کی نقی مراد ہے دنیاوی خوف و غم کی نقی مراد ہے ایک دو میں مثالیں آپ کو دیکھ ہوں ہمارے ملتان میں بزرگ گزرے ہیں حضرت بہاول حق زکریہ ملتانی مول صاحب وہ مجھے رات کو لے گئے تھے تو جن بزرگ کی وہ کبر ہے وہ ان کے خلیفہ ہے شخر میں نہیں لے گئے تھے جہاں رات سمجھ رہا تھا تو کیا ہے وہ حضرت قریشی کیا نام ہے جن کی مزاح ہاں حضرت عثمان قریشی رحمتہ اللہ علیہ مجھے لے گئے وہ حضرت بیاول حق زکری ملتانی کے خلیفہ تھے حضرت بیاول حق زکری ملتانی اللہ کے ولی تھے تاجر بھی تھے ایک مرید نے آ کے کہا حضرت تجارت کا سامان آ رہا تھا ان کا حضرت کا تو آگ لگ گئی ہے اس کو حضرت نے مراقبہ کیا مراقبہ کرنے کے بعد فرمانے لگے الحمدللہ کیا الحمدللہ کچھ دیر کے بعد اطلاع آئی کہ حضرت مال تھوڑا سا جلا ہے بچ گیا ہے پھر بھی آپ نے مراقبہ کیا کہا الحمد الحمدللہ کسی نے کیا حضرت یہ کیا فرمایا ہمیں مال شال کی فکر نہیں ہوتی جب میرے پاس غم کی خبر آئی نا کہ مال جل رہا ہے میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ میرے دل کا تعلق اللہ سے قائم ہے یا ٹوٹا ہوا ہے تو دل کا تعلق قائم تھا میں نے کہا الحمدللہ مال جاتا ہے تو جائے دل کا تعلق تو قائم ہے پھر خوشی کی خبر آئی تو پھر بھی بڑا پڑا اب سمجھ آئے گیا؟ کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا یہ دنیا کا خوف و کے اندر نہیں ہوتا اپنے دل کا تعلق خدا کے ساتھ دیکھتے ہیں غور کرو جی یہ دنیاوی خوف اور غم کی مچھی ہے خبردار بے شک اللہ کے ولی نہیں ہوتا خوف ان کے اوپر دنیاوی نو غم نار ہوتے ہیں حب اللہ دینا اللذین سے پہلے ہم معذوق ہے یہ اولیاء اللہ کی پہچان اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کے عقائد بھی درست ہوتے ہیں اور تکوا بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے پھر تکوا کے درجات ہیں جس درجے کا تکوا ہوگا اس درجے کی ولایات ہوگی درجہ اگر بالکل کامل ہے تو گلی بھی کیا ہوگا کامل اور اگر درجہ کامال سے کچھ کم ہے تو ولایات بھی کچھ کم ہوگی یہ اولیاء اللہ کی پہچان وہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لئے یعنی ان کے قید درست ہے وہ کانو اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں تو کانو یوتا سے سمجھایا نہیں کیا کہ جس درجے کا تقوی ہوگا اتنی درجے کی کہ ہوگی ملا تکوا ہی ہے آدمی گناہوں سے بچے چمجے کا سیرہ تبیرا گناہوں سے بچے لاہن گشرا یہ سب اشارتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے دنیاوی زندگی میں بھی آخرت میں بھی دنیاوی زندگی میں کیسے خوشخبری ہوتی ہے اللہ تعالی خام میں بشارتیں دکھاتے ہیں اس میں خام میں بشارتیں دکھاتے ہیں اور چھوڑو جی تم اپنی خوشخبری سنو آج سے دو سال پہلے مولانا عبدالرشید صاحب ہیں یہ ڈاکٹر امجد کے یہاں پڑھاتے ہیں بڑے بزرگ ہیں دو سال پہلے ادھر پڑھنے آتے تھے میں نے قرآن پاک جب ختم کیا دوپہر کو نا تو مجھے فرمانے لگے استاد جی میری بات سنو میں نے کیا کہا کہنے لگے ابھی میں بیٹھا ہوا تھا اس کونے کے اندر آپ پڑھا رہے تھے کہ مجھے ایسے گہری نیند آ گئی ایسے نیند آ گئی تو میں کیا خواب دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علم کا روزہ ہے ہم سب حضور کے روزے کے ارد گرد ہیں اور آپ پڑھا رہے ہیں وہاں یہ خوشخبری دنیا میں نہیں ہے کہ اللہ بھی راضی اللہ کا حبیب بھی راضی ہے سمجھے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور حاضر ناظر ہیں فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں کہ منظور پڑھا رہا ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی عنایت ہوتی ہے معبود خدا کی بھی عنایت ہوتی ہے سمجھے ان کے لیے خوشخبری دنیا کی زندگی میں اور آفرت میں اللہ تبدیل فرمایا اللہ نے یہ میرا وعدہ ہے یہ میرا کیا ہے اور میرے وعدوں کو کوئی بدل سکتا ہے نہیں تبدیلی واسطے وعدے اللہ کے کالم وعدے یہی کامیابی بڑی ہے بلا یہ حضر کا کال احم تسلی صلی اللہ اے میرے محبوب یہ کفری باتیں کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں آپ غمگین نہ ہوں آپ دیکھنا نا یہ مکی زندگی ہے حضور کی تو پریشانیاں تھی یا نہیں کافر پریشان کرتے تھے اختلاف کرتے تھے اللہ اپنے محبوب کو بار بار تسلی دیتے ہیں اور نہ غم میں ڈالے تو کو باتیں ان کی انزت اللہ اس لیے کہ غلبہ سب کا سب کس کے پاس ہے اللہ کے پاس بہتر ہو گے بے شک غلبہ سب کا سب اللہ کے ہیں اللہ مالک ہے واہ وس علی لی اللہ دلی نو خبردار بے شر اللہ کے ملک میں ہیں جو کوئی آسمانوں میں زمین میں با یتاب یہ زر ہے ما ماں یا لکھنا اور کس چیز کی اتباع کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو اور نہیں اتباع کرتے مگر کس کی زان کی عقائد میں ان کے عقائد جو ہیں وہ بھی زن کے اوپر قائم ہے وہ رسون اور نہیں وہ مگر کیاسی باتیں کرتے ہیں ان کے عقائد زن پہ قائم ہیں اور ان کے اعمال کس کے اوپر قائم ہیں کیاسی باتوں پہ وہ کیاسی باتوں پہ کیسے ہمارے ہاں ایک عورت نے کہا کیاسی باتیں اٹکل کی باتیں اپنے خامند کو کہ مجھے رات پیر شاید کا اشارہ ہوا ہے کہ منت دو کیا دو منت جانتے ہو نا اب یہ کیاسی بات ہے کل کی بات ہے منت دو بکرہ لے آؤ آو اور منت دو تو تم مجھے اجازت دے دے میں منت آ کے جی میری عورتیں جاتی ہیں شاہباز کلندر یا اب دوسری ابارہ اس نے کہا ٹھہر جا کیا پتہ مجھے بھی اشارہ ہوتا ہے دوسری رات ٹھہرے وہ تھا اچھا آدمی وہ کہنے کا اشارہ مجھ کو بھی ہوا ہے پیر صاحب نے کہا کہ پیدل آؤ کیا لیکن سفر تھا, تھا پیدل چلایا سنڈے آپ پیچھے بیوی آ گئی جہاں بیٹھ جاتی تھی پٹائی کرتا تھا جوتے مارتا تھا تو عورتیں آ جاتی تھی بستی والی کیوں پیٹ کر رہا ہے کہنے کا یہ وہاں بن ہو گئی ہے میں اس کو پیر کی طرف لے جاتی یہ نہیں جاتی وہ بھی اس کو پوچھتی ہے اس کے ساتھ. تو ہوتی ہے نا. پھر آگے چلاتا تو بیٹھ گئی کر نہ آئندہ تھی جھوٹ نہیں بولنا نہ پیر پہ جانا ہے تو آپ کی بیوی بھی ایسا کرے تو دیکھو دی جس نے کیا چیز نظر آتی ہے بے شا کس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں کال تخلّہ شکوا کہتے ہیں مشرق کہ بنا لیا اللہ نے کس کو اولاد کو یہ شکوہ تھا اب جواب شکوہ پانچ وجوہ سے تردید جواب شکوہ میں پانچ وجوہ سے تردید ہے پاک ہے اللہ نمبر ایک حول غنیو نمبر دو وہ بے پرواہ ہے بھائی اس کو اولاد کی ضرورت ہے مالک ہے ہمیشہ رہنا ہے لہو مافی سماواد نمبر تین اس کے ملک میں ہے جو کوئی آسمان میں جو کوئی زمینوں میں مملوک مالک کا بیٹا نہیں بن سکتا نمبر تین دکھا ہے نا ان نمبر چار ان ناپیا نہیں نزدیک تمہارے کوئی دلیل ساتھ اس کے اتول نمبر کتنی جی پان کیا کہتے ہو اللہ پہ وہ بات جو نہیں جانتے جھوٹ بولتے ہو تو پانچ وجوہ سے جواب شکواہ ترجیح آ گئی ان الزین یفترون انجام مت جب تردید ہو گئی کہ اللہ کے لیے اولاد نہیں تو انہوں نے جو کہا کہ خدا کے لیے اولاد ہے تو یہ افطراف ہے یا نہیں ہاں اب انجام مختری آپ فرما دیجئے بے وہ لوگ کہ باندھتے اللہ کے اوپر جور وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے یہ چاند روزہ بہار ہے دنیا کی پھر ہماری طرح لوٹنا ان کا پھر چکھائیں جامع سخت باستبا اس کے قر کرتے تھے وات العلبانو یہاں میرے بھی سوال ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے آگے حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ ہے تم نے تو ابتدا نے کہا تھا کہ کتاب حکیم ہے لہذا اس صورت کے اندر کون سے دلائل ہے اکلیہ نا یہ تو شروع ہو گئے تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ ان کو دلائل اقلی کی صورت میں نہیں لایا گیا قصہ واقع ہے لیکن تخویف دنیاوی کے طریقے لایا گیا لکھ لو تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ یہ حضرت نوح علیہ اللہۃسلام کا حال ہے اور پڑھ ان کے اوپر حال نوح علیہ السلام کا جب فرمایا اس نے اپنی قوم تو اے میری قوم اگر بھاری ہے تمہارے اوپر ٹھہرنا میرا اور نصیحت کرنی میری اللہ کی ایتو کے ساتھ میں تم پہ بھاری نظر آتا ہوں میں تم کو پسند نہیں تو فعل اللہ ہے تبکل تو نفی خوف پہلے تھانا کے کہ اللہ کے ولی ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا فرمایا فعل اللہ ہے خاص اللہ پہ میں نے تبکل کیا فاجمی امرکم پس پختہ کر لو تم اپنی تدبیروں کو پختہ کر لو امرکم اپنی تدبیروں کو شرکا تم شرکا سے پہلے ادو ما ہے کا شورکا تم بھی اپنی تدبیر مکمل کر لو پختہ کرو اور اپنے شرکا کو بھی پکار ہو وہ بھی تمہاری مدد کریں پھر نہ ہو معاملہ تمہارا تمہارے اوپر پوشیدہ پھر یہ معاملہ پوشیدہ نہ ہو میدان میں آ جاؤ کس میں آ جاؤ آو میرا مقابلہ کرو اللہ میرا حامی و ناصر ہے سم مک ہوا پھر میرے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے کرو اور نہ محلت دو مجھ کو تو اللہ کا نبی چیلنج دے رہا ہے نا کہ اللہ میرا حامی ناصر ہے میں مباحد ہوں جو مخالفت کرنی ہے کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں فائن تولے تم استقنا پس اگر کے رہتے ہو تم شرک پہ کتاب نہیں آتے تو نہیں میں سوال کرتا تم سے کسی معاوضے کا وہ اللہ کا نبی معاوضے کا سوال نہیں کرتا اللہ کا نبی معاوضے کا سوال نہیں کرتا میں اللہ تعالی سے مانگتا ہوں کیا ہے میرے پرور جگہ میں کراچی کے اندر صرف قرآن پڑھانے آتا ہوں چندہ کرنے نہیں آتا حالانکہ مدرسہ ہے میرا چندہ کرنے نہیں آتا میں صرف قرآن پڑھاتا ہوں تیری رضا کے لیے آتا ہوں اخلاص کے ساتھ آتا ہوں سمجھے نہیں دیکھا ہوگا مجھ کو بازار میں کرتا, چندہ مجھا. اے اللہ تحجت میرے تمام حاجات تیرے حوالے ہیں اور الحمدللہ اللہ میری حاجت کو پورا کروا دیتے ہیں پریشان نہیں اس تو دین کا کام کرنا ہے قرآن پہنچانا ہے تو لالچ میں کب کن نہ آنا ایسے میں کیا سخت پریشان بھی اگر ہو جاؤ تو پھر جو نیک دل آدمی ہونا اچھے نیک دل آدمی نمازی ان کے سامنے اپنا مشورہ پیش کر دیا کرو لیکن جو بےمان ہے نا آ دین کے دشمن ہیں علماء کو اچھا نہیں سمجھتے کتن ان کے آنا جانا اپنے علم کی توہین نہ کرنا اپنے علم کو ذلیل نہ کرنا علم اللہ کی ساتھ ہے خدا کی ساتھ کو نہ ذلیل کرنا ہے نہیں سوال کرتا میں تم سے کسی معاوضے کا نہیں معاوضہ مگر اللہ کے جی میرا اور حکم کیا گیا ہوں یہ کہ ہوں میں کیسے پرم بردار یہ ماضی استمراری ہے اس کو کیا بناؤ گے ماضی استمراری تقزیب کرتے رہے وہ نور السلام بھی پنجات دی ہم نے اس کو یہ سمرہ انابت لکھو سمرہ انابت نجات دی ہم اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی کے اور کیا ہم نے ان کو جانشین. کن کا جانشین جو غرق ہو گئے کافر غرق ہو گئے اور کشتی والے کیا بن گئے جانشین واہرتین قزاب انجام تقزیب اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو انہیں تقزیب مارے ساتھ کیسے تھا انجام در ہے سلام تقوی دنیاوی کا اجمالی نمونہ یہ تین نمونے ہیں اس سال پہلا تفصیلی نمونہ اب تقوی دنیاوی کا اجمالی نمونہ پھر بھیج دیا ہم نے بعد اس سے رسول ان کی قوم کے طرف پسائے ان کے پاس دلائل واضح لے کے دلائل یہ کتابوں کے بھی تھے اللہ کی کتابیں موجود بھی تھے فما قانو یہ اناد ہے ان کا بیان اناد پسند تھے تاکہ ایمان لائیں ساتھ اس چیز کے تقزیب کیا تھا انہوں نے ساتھ اس چیز کے مین قابلوں ابتدا میں مین قبلوں کا من قبلو قبلو ابتدا میں بھائی ابتدا میں جس چیز کی تقزیب کی تو کس پہ رہے تقزیب پہ رہے تقزیب پہ رہے کنویں کے اندر کنویں کے اندر کتا مرا پڑا تھا تو ایک آدمی نے کہا یہ کتا نہیں گدڑ ہے کیا حالانکہ وہ کتا تھا وہ جتنے لوگ آتے تھے وہ کتا ہے کہنے کا نہیں گدڑا ہے وہ گدڑ ہے کسی نے کان میں کہا وہ یہ کہنے پہلی دفعہ کہہ جو چکا ہوں ہے گڑھ کیوں پھر تو ان کا بھی یہی جی حال ہے ابتدا میں جو تقریب کی تو اسی تقریب کے اوپر کزال کزال کا اصل ہے لے جا باوجہ اسی تقریب کے مہر لگاتے ہیں اوپر دل کے حد سے بڑھنے والے کا تفصیلی نمونہ پہلا بھی تفصیلی تھا نو علیہ السلام کے دور کا اب بھی تفصیلی ہے درمیان میں پھر بھیجا ہم نے بعد رسولوں کے منہ سہارون کو طرح کے وہ اور اس کے درباریوں کے طرح اپنے آیات دے کے کا کس حالت نمبر اے ان کی حالت یہ کہ تکبر کیا ہونے اور تھے وہ قوم مجرم مجرم کے نیچے لکھو آدی مجرم تھے حالت نمبر آگے ان کے پاس حق جی ہماری طرف سے تو کہنے لگے بے شک البتہ جادو ہے سری پہلی حالت کیا تھی استقبال کی اب دوسری حالت کیا استقبال سے بڑھ کے کیا کہا, کہا؟ نبی کو جادوگر کہا اور ان کے پیر کو جادو کہا سرما علیہ السلام نے کیا کہتے تم واسطے حق چیز کے جب کہی تمہارے پاس کیا جادو ہے یہ حالانکہ اللہ نہیں کامیاب کرتا کس کو جادوگروں کو حق کے مقابلے میں جادوگر حق کے مقابلے کامیاب نہیں ہوتا تمہارے آگے کامیاب ہوں گے اوٹ پٹانگ مار کے تمہیں چیزیں دکھائیں گے کالو اجے تنا اناد کون قوم کا انداز بیان کیا جائے کہنے لگے کیا کہ آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ پھیر دے ہم کو اس مذہب سے کہ پایا ہم نے اس طرح اپنے باپ دادا کو کہ مذہب قدیم ہے ہمارا باپ دادا کا اور ہو جائے واسطے تمہارے سرداری زمین میں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سلطنت چھین کے تم سردار و بادشاہ بننا چاہتے ہو اور نہیں ہم تمہارے ریگ مار لانے والے کالا فراؤن تدبیر فراؤن فراؤن نے کہا یہ جادوگر ہیں تو مقابل کہ ان کو لاؤ جادوگروں کو لاؤ مقابلہ کرے تدبیر فراون کا فراؤ نے لاؤ میرے پاس ہر جادوگر ماہر کو جب آئے جادوگر تو کالح موسا کیفیت مقابلہ موسا علیہ السلام نے کہا الکو یہ القو جو ہے امرتشری ہے یا اظہار آدمی مبالات ہے بے پروئی کو ظاہر کر رہے ہیں لگا لو زور سمجھے جی ڈالو جو کوئی تم ڈالنے ہو پر جب ڈالے انہوں نے وہ رسیاں اور کیا تھے آج سے تھے رسیاں تھیں کہا علیہ السلام ماں جے تم بھی سے یہاں ذرا غور کرنا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جے تم تو فیل پھیل ہے تو آگے کیا ہونا چاہیے مقبول ہونا چاہیے ایسے نہ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ماں موصولہ ہے یہ تم بھی سیلہ موصول سیلہ کیا بنے گا مبتدا کیا بنے گا خبر اب مانا یوں ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ چیز کے لائے ہو تم اس چیز گو وہ, وہ کیا ہے جادو ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب باطل کر دے گا اس کو اس لیے اللہ کا ہے کہ اللہ تعالی نہیں چلنے دیتا مف کے عمر کو آگے نہیں چلنے دیتا میرے محترام جادو کو دور کرنے کے لیے وہ آیات بھی ہیں جو آیات سکینہ ہمارے پاس ہیں اور یہ آیات بھی ہے کالا من سماجے تو مجھ سے نہیں درد ہے دین کا یہ بھی جس کو جادو کو دم کر دیا کرو وایوہ اللہ الحق اور غالب کرتا اللہ تعالی حق کو اپنے وعدوں کے مطابق یہاں کالم کا منع کیا کرو گے وادوں کے مطابق اگر سے مکرو سمجھے مجرم شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائد خالق و کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق